Allah اشهد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی پانچ تاکراتوں میں سے آج یہ پہلی تاکرات ہے آج ہم قیام اللیل میں تلاوت کیے گئے انیسویں پارے کے مطالب کا خلاصہ پیش کریں گے پارہ اس طرح شروع ہو رہا ہے كبيراً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہم بڑے لوگوں کے اوپر آسمان سے فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے اسی طرح ہمارے سامنے اللہ بے حجاب ہو کر کے کیوں نہیں آ جاتا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات وہ نہیں بول رہے ہیں ان کا تکبر بول رہا ہے ان کی سرکشی اور ان کا عدوان بول رہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ حقیقت کو بصیرت سے نہیں بسارت سے دیکھ لیں یعنی یہ چاہتے ہیں کہ حقیقت کو دل کی آنکھوں سے نہیں بلکہ سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں اگر انہیں سر کی آنکھوں سے حقیقت کا مشاہدہ کرا دیا جائے تو پھر امتحان کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہتا جہاں تک ان کے مطالبے کا معاملہ ہے کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے نازل ہوں گے یہ انتظار کریں ان کی موت کے وقت فرشتے آئیں گے یہ جب فرشتوں کو اس وقت دیکھیں گے تو آج یہ فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا دیکھتے ان کی گھگی بن جائے گی یہ کیا بولیں گے اللہ تبار کو تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کہیں گے یو جس دن یہ ملائکہ کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی گڈ ٹائڈنگ نہیں ہوگی کوئی گلیڈ ٹائڈنگ نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی اچھی خبر کوئی اچھی اطلاع نہیں ہوگی اور فرشتوں کو دیکھتے یہ کہیں گے ہجرم محجورا زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص یہ دیکھتا کہ اس کا دشمن اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ چلنا پڑتا حجرم محجورا حجرم محجورا جیسے ہم لوگ بولتے ہیں ارے دور دور میرے قریب متانا ڈونٹ کم نیئر می میرے قریب متانا تو آج تو یہ فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا فرشتوں کو دیکھیں گے یہ اس کا ایک وقت ہے لیکن جب فرشتے ان کو نظر آئیں گے تو وہ وقت ان کے لیے کچھ اچھا وقت نہیں ہوگا فرشتوں کو دیکھ کر کے ان کا یہ حال ہوگا وہ حجرم محجورا پکار اٹھیں گے اور بھی ایک وقت ہوگا فرشتوں کے اترنے کا کیا بات کہی گئی ہے یوم یو متشقم ابلغما می ور تنزیلا کہ جس دن آسمان پھٹ پڑے گا بدلوں کے ساتھ یعنی آسمان سے ایک بدلی آسمان کو چیرتی ہوئی زمین کی طرف آئے گی یہ بدلی کیسی ہوگی در حقیقت یہ فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہوگا فرشتے اتنی تعداد میں ہوں گے کہ زمین پر کھڑے ہونے والا آدمی جب اوپر دیکھے گا تو اسے صرف ایک بدلی نظر آئے گی اس وقت فرشتوں کا اس طرح کا نزول اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ آج سے زمین پر انسانوں کی خلافت کو منسوخ کیا جا رہا ہے انسانوں کی خلافت کو کل عدم قرار دیا جا رہا ہے اور آج تمام کے تمام انسان اس بہت بڑی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا سامنا کریں اور دنیا میں کیے گئے اپنے کرتوتوں کا حساب و کتاب دیں اس وقت بھی فرشتوں کا نزول ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا اس لیے کہ اس وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کا حال پہلے حال سے زیادہ خراب ہوگا اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں اور ان کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ ہم اس کارنامے کو انجام دینے کے بعد قوم کے ہیرو بن جائیں ملک کے ہیرو بن جائیں دنیا ہمیں ہیرو کہنے لگے اسی طریقے سے بعض اللہ کے نافرمان دنیا میں کچھ اچھے اور بھلے کام کرتے ہیں ان کے ان بھلے کاموں پر انہیں بڑا برا ہوتا ہے بڑا غرور ہوتا ہے حکیم کہتا ہے کہ یہ جو دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر کے ہیرو بنے بیٹھے ہیں کل قیامت کے دن کے کارناموں کو ہوا ام منصورا کر دیا جائے گا یعنی ان کے کارناموں کو بکھرا ہوا غبار بنا دیا جائے گا بکھرے ہوئے غبار کی طرح بے وقات بے مصرف اور بے وزن کر دیا جائے گا کہ جن کارناموں کی وجہ سے تم دنیا میں ہیرو بن گئے تھے ان کارناموں کی ہمارے یہاں کوئی وقات نہیں ہے ان کارناموں کا ہمارے یہاں کوئی وزن نہیں ہے ان کارناموں کا ہمارے یہاں کوئی مصرف نہیں ہے ان کے کارنامے کیسے ہو جائیں گے پارٹیکل آف ڈسٹ منصورہ بنا کر کے چھوڑ دیا جائے گا اس آیت کریمہ میں پھر اسی حقیقت کی تعلیم دی گئی ہے کہ جس طرح بغیر بنیاد کے کسی عمارت کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی کوئی بھی حسن عمل بغیر ایمان اور عقیدہ کے موت نہیں اللہ کے ہاں نیک عمل وہی قبولیت کے درجے تک پہنچے گا جس حسن عمل کے پیچھے ایمان اور عقیدے کی مستحکم بنیاد ہو ہونے حکیم کے بولنے کا انداز کتنا پیارا ہے کیا سٹائل آف ٹاکنگ ہے اس کے بعد مشرقین کے ایک اعتراض کا بڑا ہی خوبصورت جواب دیا جا رہا ہے کہ محمد یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اوپر ایک بڑا ہی معذرت فرشتہ جبرائیل اترتا ہے اور وہی اللہ کے حکم سے یہ مبارک کلام میرے اوپر نازل کرتا ہے وحیع کرتا ہے تو اس فرشتے کو بار بار کیوں تکلیف دی جا رہی ہے قرآن کو جملہ واحدہ ایک ہی ساتھ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا گیا اعتراض یوں نقل کیا گیا وقال لولا نزل القرآن واحدا؟ یہ کرمنلس یہ مجرمین یہ اللہ کے نافرمان یہ سرکش یہ ڈسبلیور یہ اعتراض کرتے ہیں کی بار بار اس فرشتے کو آنے جانے کی کیوں تکلیف دی جا رہی ہے قرآن حکیم کو یک بار کی کیوں نہیں محمد پر اتار دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم جواب کتنا حسین ہے سننے جیسا ہے فرمایا گیا ہے لینو سب بھی تبھی سوال اتنا بڑا جواب بہت مختصر شارٹ بٹ ویری سویٹ لینو سب بھی تبھی تاکہ ہم قرآن کو تمہارے دلوں میں راسخ کر دیں جمع دیں بھلا بتاؤ کہ سائنس کی ایک پوری کتاب ہو بایولوجی کی ایک پوری کتاب ہو کیمسٹری کی ایک پوری کتاب ہو فزکس کی ایک کتاب ہو ایک استاذ ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت میں پوری کتاب پڑھا سکتا ہے لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ اسٹوڈنٹس شاگرد یہ کتاب کے مشتملات کتاب کے مختویت کتاب کے مضامین کتاب کی مفاہیم کو ہضم کر پائیں گے محفوظ رکھ پائیں گے تو جس طریقے سے ایک بہترین معلم ایک بہترین ٹیچر ایک بہترین پروفیسر سبقاً سبقاً کتاب کے مضامین کو اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرتا ہے اسی طریقے سے قرآن حکیم ایک بہترین پروفیسر ہے ایک بہترین معلم ہے ایک بہترین ٹیچر ہے اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ اس اعلی درجے کی کتاب کے مضامین کو اور مشتملات کو جان رحمت کی طرح ہے یہ وہ بارش ہے رحمت کی جو آسمان سے انسانوں کے اوپر برسی ہے ذرا سوچو اے اعتراض کرنے والوں کہ بارش کون سی مفید ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے بہت دنوں تک برسے یا ایک مہینے کی بارش ایک ہی دن ہو جائے اگر ایک مہینے کی بارش ایک ہی دن ہو جائے چاہور اس طرف جل ہو جائے گا تمہاری دکانیں ڈوب جائیں گی تمہارے مکانات غرقاب ہو جائیں گے تو جس طریقے سے رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً بارش زمین اور زمین والوں کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے اسی طریقے سے قرآن رحمت کی بارش ہے یہ بھی اسی طریقے سے رفتہ رفتہ اتر رہی ہے کہ اس کا فائدہ عام ہو جائے جس طریقے کی وہ بارش ہوتی ہے جو زمین کے اوپر رفتہ رفتہ برستی ہے وقتن فوقتاً برستی ہے اس سوال کا ایک دوسرا جواب دیا جا رہا ہے انداز بدل کر کے ولا کبل مسلم اللہ جینا کبھی کیا بات ہے کیا جواب ہے کہا جا رہا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی کوئی اعتراض کرتا ہے تو جب وہ اعتراض کرے اسی وقت اس اعتراض کا جواب دے دیا جائے یہ بہتر ہے کہ تمام شوقوں کو شبہات اور تمام اعتراضات کے جوابات ایک ساتھ دے دیے جائیں یعنی انسان جب اعتراض کرے تو اس کا جواب برمحل کب ہوگا جب اعتراض ہو جائے اس کے بعد جواب دیا جائے تب جواب برمحل ہوگا نہ یہ کہ تمام شکوک و شبہات کے جوابات تمام اعتراضات کے جوابات ایک ہی دم دے دیے جائے یہ طریقہ زیادہ مفید نہیں ہے لہذا جو مفید طریقہ تھا وہ قرآن حکم نے اختیار کر لیا اس کے بعد قرآن حکیم کی دو صفتیں بیان کی جا رہی ہیں بڑی پیاری صفتیں ولا یا تبھی مسلم کی لینا کبھی حق کی ایک صفت تو قرآن کی ہے حق اور دوسری صفت ہے وہ احسن حق جو ہے یہ قرآن حکیم کی ذاتی صفت ہے یعنی یہ فی نفس ہی شبہ ہے شوکو کو شبہات کو کاٹنے والی ہے اعتراضات کو دور کرنے والی ہے یہ صفت یعنی حق یہ قرآن حکیم کی ذاتی صفت ہے یعنی یہ فینب سے ہی کاٹے یہ شوکو کو شبہات ہے اور وہ احسن تفسیر احسن تفسیر یہ قرآن حکیم کی دوسری صفت جو ہے یہ اضافی صفت ہے یعنی یہ وضاحت کے اعتبار سے ایکسپلینیشن کے اعتبار سے بہت ہی قریب الفہم ہے اگر آدمی اس کو سمجھنا چاہے تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے حیرت کی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن صرف عالموں کے لیے ہے یا قرآن حجم کہتا ہے کہ میں اپنی وضاحت کے اعتبار سے آسن تفسیر ہوں میں اپنی وضاحت کے اعتبار سے بہت ہی قریب الفہم ہوں ہے کوئی سمجھنے والا قرآن آواز دے رہا ہے اس لیے کہ کتاب सबसे पहले उम्मियों के सामने पेश की गई जो पढ़े लिखे नहीं थे उम्मियों ने समझ लिया और आज साइंस पढ़ने वाले बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने वाले लोग कुरान को नहीं समझ सकते यह इंतहा हैरत अंगेज बात है उसके बाद यह जिक्र किया गया کہ ان کی گمرہی کی بنیاد میں یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں یہ جو گمراہ ان کی گمرہی کی بنیاد میں کوئی اجتحادی اور کوئی عقلی صبح نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے اس گمرہی میں ابتباع ہوائے نفس موجود ہے اللہ نے فرمایا آپ دیکھتے نہیں کہ اس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے یہ گمراہ کیوں ہوئے ابتباع ہوائے نفس کی وجہ سے کسی عقلی اور اشتہادی شبہ کی بنیاد پر یہ گمراہ نہیں ہوئے آگے ایک ہی آیت سے باس بادل موت کو بھی سابت کیا جا رہا ہے اور اللہ کی توحید کو بھی فرمایا گیا ذرا دیکھیں آپ کی کہ اللہ نے سائے کو کیسے پھیلا دیا ہے آئیے دیکھتے سایہ کسے کہتے what is shade what is shadow سایہ کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں دھوپ اور تاریخی کے بین بین جو حالت ہوتی ہے اسی کو سایہ کہا جاتا ہے تاریخی اور دھوپ ان دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت کو ان دونوں کے بیچ بیچ کی حالت کو سایہ کہا جاتا ہے اس میں غور کیجیے تو تاریکی کی طرح ناگوار بھی نہیں ہے اس لیے کہ آدمی کو تاریخی سے وحشت ہوتی ہے تو سائے کو دیکھیے تو اس میں تاریخی کی طرح یہ ناگوار نہیں لگتا اور دھوپ کی طرح گرم بھی نہیں ہے دھوپ گرم ہوتی ہے اور تاریکی سے آدمی کو وحشت ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت سایہ ہے دھوپ کی طرح نہ تو گرم ہے اور نہ تاریکی کی طرح نہ خوشگوار اب اس سائی کے اوپر گور کرو جب سورج نکلتا ہے جیسے جیسے بڑھتا ہے بالکل بل, اس کے اپوزٹ سمت کے اندر سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے سورج جب نکلتا ہے اور جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے مخالف سمت میں اپوزٹ ڈائریکشن میں سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب آفتاب نصف النہار کو پہنچ جاتا ہے این دوپہر کے وقت ہر شے کا سایہ اس کی جڑ میں جا کر کے غائب ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ بقا اور فنا کا مشاہدہ تو روزمرہ تمہیں کرایا جا رہا ہے سایہ نظر آتا ہے سایہ بڑھتا ہے پھر ایک خاص وقت میں ہر چیز کا سایہ غائب ہو جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے ایسے ہی تمہیں ایک دن مر جانا ہے اور پھر دوبارہ جب سورج نکلتا ہے تو پھر وہی سایہ بڑھنے لگتا ہے تو جب دوسرے عالم کا سورج تولو ہوگا پھر تم اسی طریقے سے اپنی اپنی جڑوں سے نکل آؤ گے جیسے سورج نکلنے پر سائے ہر شے کی جڑوں سے باہر نکل آتے کتنا لطیف استدلال ہے ایسا استدلال لال قرآن حقیق کر سکتا ہے توحید کی دلیل بھی اللہ نے سائے ہی کو بنایا ہے کہ دیکھو ہر چیز کا سایہ اس کے مخالف سمت میں پڑتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نافرمان کا بھی ڈسبلیور کا سایہ بھی اس کے مخالف سمت میں پڑتا ہے اگر ہر شے کا سایہ انسان کا سایہ اس کے موافق سمت میں ہو تو ایسا لگے گا جیسے سایہ اس کو سجدہ کر رہا ہے لیکن ہر شے کا سایہ اس کے مخالف سمت میں گرتا ہے یعنی انسان کا خود کا سایہ خود کو سجدہ نہیں کرتا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اپنے سایہ سے مشرق عبرت نہیں لیتا کہ میرا سایہ جب غیر کو سجدہ نہیں کرتا تو میں غیر کو سجدہ کیسے کروں یہ بھی توحید کے اوپر انتہائی لطیف استدلال ہے اس کے بعد باس بادل موت پر نیڈ کو دلیل بنایا گیا کیا بات ہے فرماتا ہے اللہ تبار سر وہی جال لکم الباتا وہ جالنہ شور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا اور نیڈ کو سوبات بنا دیا پہلے یہ دیکھیے اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دیکھو گے تو تمہاری اس نید کے اندر میری تین تین نعمتیں موجود ہیں اور ان تین تین نعمتوں کا شکریہ تو در کنار ایک نعمت کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتے کیسے नींद मेरी एक बहुत बड़ी नेमत इस नाहिए से है कि वो सुबात है सुबात का मतलब तकान को काट देने वाली टेंशन को काट देने वाली आदमी कितना ही थका हुआ हो सो जाए तो उसकी तकान दूर हो जाती है नींद तकान को काट देती है इसी तरह से आदमी किसी जहनी टेंशन में मुब्तला हो नींद आ जाए उसे ٹینشن دور ہو جاتا ہے اسی وجہ سے جب آدمی کو نیڈ نہیں آتی تو وہ سلیپنگ پلس لیتا ہے اسی طریقے سے ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے اسے نیڈ نہیں آ رہی ہے تو اس کو نیت کا انجیکشن ہوتی اور اگر سو بھی گیا تو تھوڑی دیر میں اس کی उसकी اچاٹ ہو جاتی ہے جاگ جاتا ہے صحیح طریقے سے سو نہیں नहीं पाता فرماتا ہے है मैंने نیند को تمہاری پورا کرنے کے لیے رات بنا دی ہے رات بالکل نیڈ کے موافق ہے اس طرح تمہاری نیڈ کی تکمیل ہو جاتی ہے یہ ہماری دوسری نعمت ہے اور غور کرو تو اس میں ایک تیسری نعمت بھی ہے میری وہ کیا کہ ہم نے صرف انسانوں ہی کے اوپر نہیں بلکہ تمام جانداروں کے اوپر رات میں جبری طور پر نیند لازم کر دی ہے جانور بھی سو جاتے ہیں انسان بھی سو جاتے ہیں درختوں کو دیکھو تو وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے خاموش کھڑے ہوئے ہوں چاروں طرف سناٹے کا راج ہوتا ہے چاروں طرف سناٹے کی حکومت ہوتی ہے تمام جانداروں کے لیے بشمول انسان ہم نے رات میں جبری طور پر نیند لازم کر دی ان کے اوپر تاری کر دی اگر لوگوں کی نیند کے اوقات مختلف ہوتے تب بھی تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی اس لیے کہ اگر کچھ لوگوں کے نیند کے اوقات کچھ ہوتے کچھ لوگوں کے نیند کے اوقات کچھ ہوتے کچھ لوگوں کے نیند کے, کے ٹائمز کچھ ہوتے تو اس طرح شور و شغب ہوتا اور شور و شغب میں بار بار تمہاری نیند اچاٹ ہو جاتی تمہیں مکمل ذہنی سکون نہیں ملتا ہماری اس نیند کے اندر غور کرو تو ایک تیسری نعمر بھی ہے یہ تو نید کے اندر تین تین نعمتیں ہوئی ایک نعمت میں تین نعمت اور پھر اسی نید کو باس بادل موت کی دلیل بنایا گیا ہے کہ تم سو جاتے ہو تھوڑے سے وقفے کے لیے تمہاری نید کا دورانیہ بڑا مختصر ہوتا ہے اور اس کے بعد تم بیدار ہو جاتے ہو اور تمہاری بیداری کا دورانیہ بھی مختصر ہی ہوتا ہے ذرا غور کرو کہ نیب ایک مختصر موت ہے غور کرو نیت ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی تو کیوں نہیں تمہاری عقل میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک لمبی نیند کے بعد ایک لمبی بیداری ہو عالمِ برزخ میں موت کے بعد تمہیں ایک لمبی نیب سلا دیا جائے اور پھر ایک لمبی بیداری کی جہنم میں جہنمی چلے جائیں ہمیشہ بیدار اور جنت میں جنتی چلے جائیں ہمیشہ بیدار اللہ تبارک و تعالی نے نید کو باس بادل موت کی بڑی ہی حسین دلیل بنایا ہے پانی, پلو، پانی پلو اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے دیکھو کتنی عجیب بات ہے لین ہی بلد تم تو منسکی ہوں مما خلق نہ فرمایا گیا کہ آسمان سے بارش کے نزول کے مقاصد کی یہ ترتیب ہے بارش زمین پر نازل ہوتی ہے نزول بارش کے نزول باراں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں بتاؤ پہلا مقصد ہوتا ہے پودوں کو زندگی بخشی جائے یہ ترتیب ہے ترجیح اول نباتات ترجیح ثانی حیوانات میرا خیال رکھنا انعام ترجیح ہے سالث اناسی کہتی انسان پہلی ترجیح بارش اس لیے ہوتی ہے تاکہ نباتات زندہ رہیں ترجیح دوم بارش کا ایک مقصد ہے ترجیح دوم کہ حیوانات زندہ رہیں اور پھر تیسرے نمبر پہ ترجیح سانی انسان کے فائدے کے لیے بارش ہوتی ہے ایسی ترتیب کیوں رکھی گئی وجہ اس کی اس لیے کہ کچھ دنوں اگر بارش نہ ہو تو انسان آلات کے ذریعے زیر زمین سے پانی نکال کر کے استعمال کر سکتا ہے لیکن بھلا بتاؤ کہ زیر زمین آلات کے ذریعے حیوانات کیسے پانی استعمال کر سکتے ہیں کیسے نکال سکتے ہیں نباتات کیسے نکال سکتے ہیں چلو حیوانات چل پھر کر کے کہیں تھوڑا بہت پانی حاصل کر لیتے ہیں لیکن نباتات تو اپنی جگہ رہتے ہیں نا بےچارے گونگے بہرے لنگڑے, لولے. تو لہذا سب سے زیادہ پانی کے مستحد تو یہ ہے کہ چل پھر نہیں سکتے اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں بھوکے پیاسے لہذا ہم نے پہلی ترجیح ترجیحی کو دی ہے جانور تھوڑا چل پھر کر کے اپنی تشنگی کا انتظام کر لیتے ہیں لہذا دوسرے نمبر پہ بارش برسانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ حیوانہ سیراب ہوں اور تیسرے نمبر پہ انسان یہ نزولے بارہ کے مقافد کی ترتیب بیان کی گئی اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے تو تل کا فرین و جاہدن کبھی آپ اللہ کے نافرمانوں کے کہ مت کیجئے قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے آپ یا بندوق اٹھا لیا لوگوں نے تلواریں اٹھا لی لوگوں نے قرآن یقین کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے پیش کرو یہ سب سے بڑا جہاد ہے قرآن حکیم اس کو جہاد بول رہا ہے کہ ہر ایک کے سامنے قرآن حکیم پیش کیا جائے گا جا ہی تم بی جہادی ہو یہ سب سے بڑا جہاد ہے آگے عباد الرحمن کی رحمان کے بندوں کی تیرہ سی بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ تیرہ سفتیں جن کے اندر ہیں وہ حقیقت میں رحمان کے بندے آیا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ لینا مرو برو کی ان آیات کے اندر عباد الرحمن کی تیرہ سفتیں بیان کی گئی ہیں پہلی صفت رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر نرم انداز سے چلتے ہیں ایک بات نوٹ کی جائے انسان کی چال اس کے باطن کے حال کا مظہر ہوتی ہے کیا انسان کی چال اس کے باطن کے حال کا مظہر ہوتی ہے یعنی انسان کی چال اس کے باطن کا آکاس ہوتی ہے اس کے دماغی قیدیت کا آکاس ہوتی ہے انگریزی کا مشہور مخولہ ہے دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ چہرہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے ذہنی کیسی کا آئینہ دار ہوتا ہے تو جب حقیقت یہ ہے کہ انسان کی چال اس کے باطن کے حال کا مظہر ہوتی ہے تو اگر آدمی اتراہٹ کے ساتھ چل رہا ہے تکبر کے ساتھ چل رہا ہے غرور کے ساتھ چل رہا ہے اس کی چال میں اتراہٹ ہے اس کی چال میں تبختر ہے اس کی چال میں تکبر ہے تو سمجھو کہ یہ اس کے باطن کا آئینہ دار ہے اس کے دل میں غرور ہے اس کے دل میں اتراہٹ ہے اس کے قلب کے اندر یہ غلازتیں بھری ہوئی ہیں اور دیکھو کہ کوئی شخص نرم روی اختیار کرتا ہے تو سمجھا جائے کہ اس کا باطن موتبا ہے اس کے باطن میں ان کے ساری ہے اس لیے کہ باطن اگر منکسر نہ ہوتا باطن اگر نرم روی اپنے اندر نہیں رکھتا تو ظاہر کے اندر اس کا اس طریقے سے اظہار کیسے ہوتا تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر بڑی نرمی سے چلتے ہیں یعنی تکبر سے نہیں چلتے اتراہٹ کے ساتھ نہیں چلتے تبختر کے ساتھ نہیں چلتے نیز ذلت کے ساتھ نہیں چلتے یہ بھی آ گیا ان کے ساری اور ہے ذلت الگ ہے ذلت کے ساتھ نہیں چلتے یہ مفہوم بھی ہے سر اٹھا کر جیتے ذلیل ہو کر نہیں دوسری صفت وئی داخبہ جاہل قالو سلامت جاہل لوگ جب بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہتے بھائی تو ہی بڑا السلام علیکم میں چلا جاہلوں سے الجھتے نہیں یہ ان کی دوسری صفت ہے تیسری صفت ان کی رات رکو اور سجدوں میں گزرتی ہے کیا صفت ہے رات میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں زاروں قطار روتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اپنی کتاب زندگی کے اوراک کھول کر دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب زندگی کے کون سے اور سیاہ ہیں کون سے روشن ہیں روشن اور آپ کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور تاریخ اور کالے اور آپ کو دیکھ کر کے رنجیدہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی معافی مانگتے ہیں روتے ہیں روکو اور سجدہ میں ان کی راتیں گزرتی چوتھی سی بات ابا نصر یہ ہے کہ وہ عزاب جہنم سے بہت ڈرتے ہیں ہمیشہ وہ یہ کہتے رہتے کہ اے اللہ ہمیں دوزق کے عذاب سے بچائے رکھنا دوزف میں ہمیں داخل مت کرنا چوتھی سبت پانچویں سبت جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخیلی کرتے ہیں یعنی ایک ہے ہاتھ بند کر لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور ایک ہے ہاتھ کھول دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ نے ہاتھ کھول دیا تو آپ فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے اور اگر آپ نے ایک دم ہاتھ بند کر لیا تو آپ کنجوس لئیم بکیل پھٹیچر کردانے جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان رہیے خرچ کرتے تو ان کی ایک صفت اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں کرتے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتے شرک نہیں کرتے اگلی صفت واس ولاون یہ کسی انسان کو ناح قتل نہیں کرتے ولا اختر نفس التی حرم اللہ, اللہ اگلی صفت ولاون زنا نہیں کرتے دور رہتے ہیں بدکاریوں سے اس کے بعد کہا گیا کہ کبھی کسی مومن سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے توبہ کرنے کے بعد عمل سوالے کرے وہ منتابہ سالحن توبہ کے بعد عمل سوالے کرے یہاں توبہ کی حقیقت بیان کر دی گئی کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کر دینے سے اور تصویر پڑھ لینے سے توبہ نہیں ہوتی توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے فیلے بد سے باز آ جائے اور عمل سوالے کرنے لگے پرانی رفتار کو چھوڑ دے پرانی روش کو چھوڑ دے یہ ہے توبہ کی حقیقت اچھا کچھ لوگ جو مال لانے سے پہلے گناوں میں مکت لا अब اب ایمان لا رہے اور نیک عمل کر رہے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا کہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا جی بات برائی جو کر چکے ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دے گا یہ حیرت انگیز بات ہے اچھا ذرا مجھے کوئی سمجھا سکتا ہے کہ برائی نیکی میں کیسے بدلتی ہے اس کو تمسیل سے سمجھا رہا ہوں آج لے کر جاؤ برائی کتابوں میں تفصیل نہ ملے گی بارش کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ندی بھر جاتی ہے تو پانی اس کا گدلا ہو جاتا ہے کشتی میں ناؤ چلانے والے ملاح کو چونکہ بار بار اس پار سے اس پار کشتی لے کر جانا ہوتا ہے لوگوں کو اس پار سے اس پار پار سے اس پار سے اس پار لانا ہوتا ہے زیادہ وہ کٹیا بنا کر کے دریا کے کنارے ہی رہتا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ بستی بار بار جا کر کے اپنی ضرورت کے لیے کافی پانی نہیں لا سکتا تو وہ کیا کرتا ہے ایک برتن کے اندر وہ گدلا پانی لے آتا ہے دیکھو گدلا پانی ہے جیسے برائی گدلا پانی لا کر کے اس کے اندر پھٹکری ڈال دیتا ہے جس کو انگریزی میں ایلم بولتے نا ایلم فٹکری ڈال دیتا ہے پھٹکری ڈال دینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پوری کی پوری مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور صاف و شفاف پانی اوپر آ جاتا ہے یہ ہے فولا دل اللہ حسانات اللہ ان کی برائیوں کو اس طرح نیکیوں میں بدل دیتا ہے جیسے پھٹکری ڈالنے پر مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور صاف و شفاف پانی اوپر آ جاتا ہے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری بھی برائیوں کو اسی طرح اپنی رحمت کی پھٹکری ڈال کر کے نیکیوں میں بدل دے اپنی رحمت کی الم ڈال دے پھٹکری ڈال دے اگلی صفت عباد الرحمن کی ولوین لائے شہد ان ظور یہ زور میں حاضر نہیں ہوتے یہ زور کیا ہے امام قرطبی نے زور کی تفسیر کی ہے محاذر الکز جھوٹ کی محفلیں ایسی تقریبیں جہاں پر اختلاط مردوں سن ہوں عورتیں بے نقاب بے حجاب ادھر ادھر گھوم رہی ہوں مردوں سے کوئی پردہ نہ ہو اس زور کے دائرے میں کوکٹیل پارٹیاں بھی آ گئیں کلچرل شوز بھی آ اور اس طریقے سے جو مختلف قسم کے شوز ہوا کرتے ہیں اس دائرے میں آ گئے امام ابن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب اقتصاء المستقیم کے اندر زور کی تفصیلیں فرمائی ہے اززور ہوا اعیاد اللہ کے نافرمانوں فرمانو کی مشرقوں کی جو عیدیں ہیں وہ اڑا ہیں اس میں نہیں جاتے مثلا درگاہوں کے اوپر دیکھے شرک ہو بدات تو ایسی شرک کی جگہوں پر اور بدات کی جگہوں پر مت جاؤ اس لیے کہ عباد الرحمن آیاد المشرقین میں نہیں جاتے مشرقین کی عیدوں میں نہیں جاتے مجاہد نے اس کی تفسیر کی الغنا لائشنا لا گانا نہیں سنتے یہ مطلب ہے الزور کا یہ بھی عباد الرحمن کی ایک سفر. گانا نہیں سنتے اگلی صفت یہ بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے یعنی بس قرآن کو سن لیا اللہ نے اس میں کیا کہا ہے اس پر غور نہیں کرتے اندھے بہرے گونگے بھرے بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ کی آیتیں جب ذکر کی جائیں تو اس پر غور و فکر کرو اس کو اپنی زندگی میں لاؤ اس پر عمل کرو اور وہی کا مرو بلو مرو کراما لگو باتوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو بڑے بہترین انداز میں کریمانہ انداز میں ادھر سے گزر جاتے ہیں لگو کسے کہتے ہیں لغو کہتے ہیں ہر وہ بات جس کا نہ تو کوئی دنیاوی جائز فائدہ ہو اور نہ تو اس کا کوئی اخروی فائدہ ہو ہر اس چیز کو لگو کہتے ہیں اگر کوئی کھیل ایسا ہو جس سے نہ تو دنیاوی فائدہ ہو جائز اور نہ اخروی فائدہ ہو کھیل بھی ی لگ کے دائرے میں آتا ہے اور عباد الرحمن کی کسی ہے کہ ایسے لگ